مرانا مختار موردین کو حضرت العلامہ طاوی سے مختلف بی موضوعان سی ڈی دا پارا دارا زمنگ دکان پتہ یاد سا تعی دی توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مارکر دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان لازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ صحابی پراپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس خاتمل والا علی وسحابل اطیا اللہم على مولا ومولانا محمد, محمد بارک وسلم ما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضوا الله مخلسين له الدين نبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلعوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إن للموت سكرات صدق الله العزيم وصدق النبي الأمي الأمين الكريم انتهي معزل کرام قابل احترام بزرگوں نوجوان دوستوں اور بھائیوں دار العلوم تعلیم القرآن کے زیر اہتمام آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اشتہارات میں اس کانفرنس کا عنوان توحید و سنت کانفرنس پڑھا ہوگا جو عنوان کانفرنس کا ہے یہی عنوان جمعیت اشاعت ال و وسنڈا کا نسب العین بھی ہے اور یہ عنوان دار العلوم تعلیم القرآن کی کانفرنس کا اس لیے بھی سجتا ہے کہ جمعیت اشاعت التوحید و وسلم کا یہی مرکزی ادارہ بھی ہے یہ عنوان اتنا عظیم عنوان ہے جو ہماری زندگیوں کا مقصد ہے اور اسی عنوان کے لیے اللہ تعالی نے یہ پوری کائنات سجائی ہے یہ زمین اور حرکت کرتی زمین پر پہاڑوں کی میخیں اور زمین کا سینہ چیر کر اس میں سمندر اور دریا اور اس زمین کی اس زمین کے پیٹ سے نکلتے ہوئے اناج پھول پھل باغ اور گلشن یہ آسمان اور آسمان دنیا پہ جگمگ کرتے ستارے یہ چاند کی ضیا پاشیاں اور سورج کی آتشی کرنے یہ انسان اور جنات اور فرشتے یہ حشرات الارض یہ نباتات اور جمادات یہ ساری کائنات اللہ نے مسئلہ توحید ہی کی خاطر بنائی اللہ. کوئی جھوٹھی روایات کا سہارا لے کر یہ کہتا پھرے کہ لولا کا لما خلق نے والا کوئی بریلوی ہو یا دیوبندی اور وہ یہ کہے کہ کائنات رحمت کائنات کے لیے سجائی گئی ہے وہ غلط کہتا ہے یہ کائنات نہ کسی نبی کے لیے نہ کسی ولی کے لیے نہ کسی صدیق کے لیے نہ کسی شہید کے لیے نہ کسی زندہ کے لیے نہ کسی مردہ کے لیے نہ کسی عرشی کے لیے نہ کسی فرشی کے لیے یہ کائنات نہیں بنائی گئی یہ کائنات بنی ہے وہ ماں خلک تل جن و دوں لیکن ایسے سٹیج پہ کھڑا ہوں جس سٹیٹ کی ابتدا اور جس کی شاخوں کی انتہا وہاں بچرا ہوتی ہے اور وہاں بچرا کے اس مرد درویش نے اللہ نے پتہ نہیں اسے کیسا دماغ عطا کیا تھا اور وہ کتنا عظیم شخص تھا کہ حضرت شیخ القران رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دورہ حدیث پڑھنے کے لیے حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جانا چاہتا تھا میں نے حضرت صاحب سے کہا کہ مجھے سفارشی رکا لکھ دیں چھوٹے سے کاغذ کے پرزے پر انہوں نے مجھے سفارشی رکا لکھ دیا میں جب حضرت کشمیری کی خدمت میں گیا بیمار تھے اٹھ نہیں سکتے تھے کروٹ نہیں بدل سکتے تھے جب انہیں پتا چلا کہ وہاں بچرا کے مولانا حسین علی کا شاگرد آیا ہے تو خادم سے کہا فوراً اسے اندر بلاؤ حضرت صاحب فرماتے ہیں میں گیا میں نے جب حضرت صاحب کا رقع پیش کیا تو مولانا نے کشمیری نے فرمایا اس شخصیت کا رکا لیٹ کر پڑھنا بے ادبی ہے اٹھ کے پڑھوں گا پھر خادم سے کہا مجھے اٹھاؤ جب میں نے وہ خط پیش کیا تو پڑھنے سے پہلے علامہ کشمیری نے اسے چوما اور پھر آنکھوں پہ لگا لیا مولانا حسین علی مرحوم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ روایت موضوع ہے من گھڑت ہے لیکن اس کا ایک ترجمہ میں کرتا ہوں کہ ترجمہ صحیح ہو جائے گا اور پھر خوب ترجمہ کیا فرمایا لہ کا لماخ خلط اللہ نے فرمایا میرے آخری پیغمبر اگر میں نے تجھے بھیج کر مسئلہ توحید تیری زبان سے بیان نہ کروانا ہوتا میں کائنات پیدا ہی نہ کرتا یہ کائنات کسی نبی کے لیے نہیں سجائی گئی اور وہ آپ نے کتابوں میں پڑھا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا دنیا میں موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی اور جب ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی مطلب یہ ہے کہ جس مسئلے کے لیے کائنات سجائی تھی اس مسئلے کو ماننے والا دنیا میں رہا ہی کوئی نہیں ہم نے کائنات سجا کے کرنا کیا تو جو آج کے جلسے کا عنوان ہے اور جو جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا نصب العین ہے اور جمعیت اشاعت التوحید سے تعلق رکھنے والے علماء اور طلباء اور کارکنان آپ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں اور مبارک مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے ذمے وہ نصب العین لگایا جو نصب العین انبیاء کا تھا تکبیر کے لیے توحید وس جس کے لیے حضرت نو علیہ السلام آئے تھے اور ساڑھے نو سو سال حضرت مولانا کاری خلی علامت سے فرما رہے تھے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جمعیت اشاعت الحید والے اور حضرت شیخ القرآن انہیں توحید کے سوا آتا ہی کچھ نہیں جب بھی جاؤ تو شرک شرک توحید توحید کرتے رہتے ہیں کتنی مدت ہوئی پنڈی میں میرے شیخ کو آئے ہوئے کتنی مدت ہوئی جمعیت اشاد ال و وسنہ کو بنے ہوئے جمیت اشاط تو و سنہ کی بنیاد اسی دار دارالعلوم میں سن ستاون کے اندر رکھی گئی ابھی تو چالیس سال پورے نہیں ہوئے ابھی تنگ آ گئے ہو ساڑھے نو سو سال ایک ہی آواز اور یہ علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں پوچھ لیجئے ان سے قرآن پاک میں بیسوں جگہ حضرت نو علیہ السلام کا ذکر ہے پوری مکمل ایک سورت ہے جس کا نام سورت نو ہے آپ کو حضرت نو کی نماز کا ذکر ایک جگہ پہ بھی نہیں ملے گا ان کی زکات کا ذکر نہیں ملے گا روزے کا ذکر نہیں ملے گا حج کا ذکر نہیں ملے گا قربانی کا ذکر نہیں ملے گا تہجد کا ذکر نہیں ملے گا نوافر کا ذکر نہیں ملے گا معاملات کا ذکر نہیں ملے گا اخلاقیات کا ذکر نہیں ملے گا حقوق کا بیان نہیں ملے گا ساڑھے نو سو سال میں پیغمبر کی بات کہتا ہے اور قرآن اس کا اعلان کرتا ہے بلا کا درسلان کالا ملک نیلا رہو ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ساڑھے نو سو سال اور باب مفصرین نے لکھا ساڑھے نو سو سال میں کوئی دن ایسا نہیں گیا جس دن حضرت رتنو علیہ السلام کو مارنا پڑی اس مسئلے کو تم معمولی مسئلہ سمجھتے ہو دوسرے مسائل کو سامنے رکھ کر اسے پسے پشت ڈالنا چاہتے ہو یہ معمولی مسئلہ ہے کہ اس کی طرف سے سرف نظر کر لی جائے تو رب پوچھے گا نہیں اٹھاؤ پندرہ پارا سورج بنی اسرائیل اس میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے پیغمبر یہ کافر چاہتے ہیں کہ تم تھوڑا سا مسئلے میں نرم ہو جائے اے تے بے قرآن گئی رحاذا بد تھوڑا سا تیل لگا مسلے کو تیل لگا بدو لو کد ہینو یہ مار دینے میں نرم ہو جائیں گے ایک دے بے قرآن ان رہا لہٰذا ایک قرآن سادے وارے کا نہیں دیکھنا ہم انہیں دانتا کہتے ہیں ہم انہیں گنج وش کہتے ہیں ہم انہیں دستگیر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ ہماری جھولیاں بھرتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ نفع دیتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ شفا دیتے ہیں اور تو کہتا ہے کہ نہیں یسلو تو زباب ایسے قرآن ان گئی رحاذ کوئی اور قرآن لے کے یہ قرآن بڑی سختی کرتا ہے یہ کہتا ہے جنہیں تم پکارتے ہو وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتی وہی یسلوب ہو مجھ زباب و شیم حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے یا اللہ تو بھی مسئلہ سمجھایا ایک دونی دونی تے دو دونی چار پھر اگلا جملہ کیا کہتے تھے مولا تیرے سمجھانے تے بھی قربان جاؤں تو مشرق تے نمندن تے بھی قربان ہی جاؤں اس نے بھی ایسا سمجھایا نا بھائی یسل محمود زباب فرمایا مکی کا بنانا تو بڑی بات ہے اس کا منہ بنانا پڑے گا اس کے پر بنانے پڑیں گے اندر میدا بنانا پڑے گا اس کا جگر فٹ کرنا پڑے گا دل بنانا ہوگا اس کے پاؤں بنانے ہوں گے جتنے آزاد اللہ تعالیٰ نے اونٹ میں فٹ کیے نا اتنے ہی آزاد اللہ نے چینکی میں بھی فٹ کیے پھر اس میں روح ڈالنی ہوگی مکھی کا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے اللہ نے فرمایا جنہیں تم پکارتے ہو جنہیں تم گنج بخش کہتے ہو جن سے جا کے مرادیں مانگتے ہو جن کے نام کی گیارہویں اور نظریں اور نرازی اور تونڈے اور سن کے بھرتے ہو وہ زندہ ہو یا فوت ہو گئے ہو فوت ہو گئے تم نے ان کی قبروں پہ جا کے جمعراتوں کی شرینیاں رکھی گیارہویں کے چاول رکھے ارس کی دیگیں بولتے نہیں ہو تعلیم القرآن کی مسجد میں بیٹھے ہو دے رکھی ابھی تو ہم نے حضرت شیخ القرآن کا انداز ہی نہیں اپنایا شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے ارس پہ جاتا ہے نا کہ خود تے خنزیر کھاندہ ہوتے خود تو وہ غیر اللہ کی نیاز وہ غیر اللہ کے چڑھاوے وہ غیر اللہ کی نیازیں جسے قرآن نے کہا پور مرد مئی تم المری پیٹا بدم بلام خنزیر بما اللہ ہیا وہ حرام میں کنزی سے بڑھ کر وہ حرام ہے اور اگر علماء اجازت دیں تو مولانا خلیلہ رامہ فرما رہے تھے کہ رضا خانی لوگوں نے بہت گڑبڑ مچائی ہے حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی ہے ہمیں کہتے ہو ہماری تو قبریں بھی جلتی ہیں اور دوبندیوں میں تو ولی ہوا ہی کوئی میں کہتا ہوں اور ایک ذمہ دار اسٹیج پر پاکستان کے مرکزی شہر میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ اس بازار میں بیٹھی ہوئی ایک طوائف کی کمائی اتنی حرام کی نہیں جتنی غیر اللہ کی نظر حرام کی ہے وہ اپنا جسم بیچتی ہے تم اپنا ایمان بیچتے ہو ہیں کہاں ہیں کہاں وہ دیوبند جن کا نام تم لے رہے ہو جن کے بارش تم کہلاتے ہو کہاں گم ہو گئے ہماری میراش کہاں کھو گئی اب الکلام آزاد میں تجھے کہاں سے لاؤں حسین احمد مدنی میں تجھے کہاں سے لاؤں کہاں سے لائیں تمہیں واقعی سر بکف سر بلند تھے تم ہم کیا ہیں ہم نے کیا کیا آج کیندر مندر کہلانے والوں نے کیا کیا ابل کلام آزاد سے جب خالق تینوں ہال میں انگریز جج نے یہ سوال کیا تھا ابل کلام مولانا ابوال کلام نے اس کا جواب بھی نہیں دیا تم حکمرانوں کے تلوے چاہتے پھرتے جواب نہیں دیا اس نے کہا ابل کلام چوپ نے پھر کہا ابل کلام ریڈر کہنے لگا مولانا آپ سے ہی ہیں آپ جواب کیوں نہیں دیتے کہ میرا نام ابل کلام ہے فرمایا لوگ مجھے ابل کلام کہتے ہیں میرے ماں باپ نے یہ نام میرا نہیں رکھا تھا اس کو کہو میرا وہ نام لے جو میرے باپ نے رکھا تھا کہ کیا نام ہے کہ احمد محیدین سننا آپ ذرا انگریز کی عدالت میں کھڑا ہے احمد مہی والد فلاں قوم سید پیشہ فرمایا لکھ سکتے ہو تو لکھو پیشہ انگریز کے خلاف بغاوت کرنا لکھو انگریز جج نے قلم منہ میں ڈال کے کہتا ہے ہوش میں ہو عدالت میں کھڑے ہو اور مولانا ابوال کلام اپنے پاس کھڑے ہوئے مولانا مفتی کفیت اللہ اور مولانا سعید احمد کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ہوش میں ہوں یہ میری جوانی کے ساتھی ہی کھڑے ہیں ان سے پوچھ لو جب سے ہوش سنبھالا ہے جھوٹ نہیں بولا زنا کبھی نہیں کیا آہ! کہاں سے لاؤں مولانا غلام اللہ خان کو آہ! آہ! ارے دریا کی وہ بازیاں کہاں سے لاؤں جہاں میرا شیخ سولہ مہینے قید ہو گیا تھا آہ! پھر میرا شیخ کیسے میں آیا جانتے ہو میرا شاخ سولہ مہینے کے بعد دریا سے واپس پنڈی میں کیسے آیا تھا ایوب خان نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا بہادر خان کو دریا مولانا کے گاؤں اس نے مولانا کے گھٹنے پکڑ لیے بابا ایوب نے بھیجائے کہتا ہے مسجد بھی تیری مدرسہ بھی تیرا راجہ بزار تیرا خدا دا نا ہی چھوڑا جیا نام ہے اور میرے شیخ نے کہا کیا تھا تم وہ بات کہہ سکتے ہو اے جمعیت جمیت اشاط و, و سنہ کے کارکنان تمہارے قائد بہت بہادر قائد تھے کیا بات ہے کہا کیا تھا اسی ممبر پہ کہا تھا سن پینسٹھ کے بعد چین کا وزیر اعظم آپ کے ملک میں آیا اور ایک تقریب میں ایوب خان نے کالج اور سکول کی لڑکیوں کو اس کے سامنے نچوایا ڈانس کروایا اب تو مولوی خود عورت کے سامنے ڈانس کرتا ہے خود ناچتا ہے نچوایا اور میرے شیخ نے ممبر پہ کہا یہ کہنا میرے شیخ کا ہی کام تھا فرمایا یو پی کا صدر قوم کا باپ ہوتا ہے قوم کی بیٹیاں اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں جب تو کالج اور اسکول کی لڑکیوں کو نچوا رہا تھا تیری اپنی بیٹیاں کہاں تھی تم نے انہیں کیوں نہیں نچوایا تیری بیٹیاں کوئی بڑیاں شہزادیاں نے یہ جملہ کہا میرے شیخ نے بہادر خان نے کہا یوب نے بھیجا ہے ہاتھ جوڑتا ہوں تھوڑا سا نرم ہو جاؤ اور جو جواب میرے شیخ نے بہادر خان کو دیا تھا وہ غیر پارلیمانی لفظ لفظیں میں سکے بول بھی نہیں سکتے وہ شیخ ہی کہہ سکتا تھا شیخ نے کہا تھا بہادر ایوبیں بھی جا کے رکھے وہ اگلا جملہ میں نہیں کہتا جو میرے شیخ نے کہا کہ میں کیسے مانتا ہوں وہ جملہ کہنے کے بعد میرے شیخ نے کہا ایوب کو ساتھ کہنا راجہ بازار بھی ہوگا داراللوم بھی ہوگا مسجد کا ممبر بھی ہوگا غلام اللہ خان بھی ہوگا تو نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا جب جب اللہ خان! یہ ہے سر بک سر بلند مزہ آیا نا حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے بٹوں نے ایک دفعہ بلا لیا تھا میرے شہر کو بہت منتیں کر کے بلایا فرماتے تھے میں خود گیا بہت منتیں کر کے جب مجھے بلایا تو اٹھ کے میرا استقبال کیا اور کہتا ہے تم میرے بھائی ہو تم میرے بھائی ہو حضرت شاہخ نے کہا ہاں ہاں بالکل ویسا ہی بھائی ہوں جس طرح یوسف کے بھائی تھے بالکل ویسے ہی آپ کا بھائی ہوں تو کیا لفظ کہتا ہے الفدرو ما شاہد لادا اور فدیلت وہ ہوتی ہے جس کی دشمن گواہی فدیلت وہ ہے جس کی بھٹو گواہی دے اٹھ کے سینے سے لگایا اور لگا کے کہتا ہے غلام اللہ میں تو اسے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ تم بہادر مولوی ہے صرف تیری بہادری کی وجہ سے میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں یہ تھے سرب سربلند اللہ علماء دیوبند میں پھر وہی روح ہو گیا پھر وہی روح ہو گیا اب تو یہ مزبزبی نہ میں نظال نہ اللہ دینا نہ اللہ ددینہ زکاتا کے چمڑے کھڑل کھڑی کھائی جاؤ کھائی جاؤ بندے دے پترو جتنا کھدا جانا تھا تم نے حق خود بھی بیان کھایا سرگودا میں میرے شیخ تقریر کر رہے تھے میرے شیخ نے ایک جملہ رو کے کہا تھا یہ میرے شیخ کا ہی کمال تھا فرمایا تھا تم کہتے ہو ہائے مدرسہ ہائے چندا ہائے مسجد اور ہم کہتے ہیں ہائے توحید ہم کہتے ہیں مدرسہ ہو نہ ہو مسجد رہے نہ رہے چندہ ملے نہ ملے رب کی توحید بیان ہونی چاہیے اور پھر میرے شیخ نے ایک جملہ کہا فرمایا قیامت کا دن آ لینے دو ہم تمہارے گرے کو پکڑ کے تم سے پوچھیں گے ایک ہمیں مشرق تنگ کرتے تھے ایک تمہاری تلوار ہماری گردن پہ لٹکا کرتی تھی تم کہتے تھے یہ اشاعت تو عید وسنہ والے جو ہے نا یہ بڑے متشدد ہے اگے جی مسئلہ کچھ کوڑا سی ہے اور مرچا پاچھ پھر وہ ہمیں سمجھاتے ہیں آپ جیسے سیانے لوگ عقل مند لوگ نا آپ جیسے اکل مند لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ مولانا دیکھو نا یہ جی بندہ گڑ دینے مردہ ہوگئے زہر ضرور دینی تے یہ اس طرح مسئلہ بیان کرو نا کہ سب بھی مر جائے تے لاٹھی بھی یہ آپ ہم پاگلوں کو سمجھا سمجھدار فلاں مولی صاحب بڑے اچھے ہیں جی تعلیم القرآن توبہ توبہ تو بو نو نو اس طرح سے گزرنا ہی نہیں وہ فلاں مولی صاحب ہے نا جی بڑے اچھے ہیں ہاں جی ان کے اچھے ہونے کی دلیل کیا ہے اور جی کیا کرتے ہو جی کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے بڑا اچھا اس کے پیچھے بریلوی نماز پڑھتی ہیں شیئیں نماز پڑھتی ہیں مردوں کا موقع مل جائے تو وہ بھی نماز پڑھ لیتے ہیں دیا دیا پتھر آج تک پتہ نہیں لگا بھائی دنانے مر دے کے اس نے توحید کا نام لیا پندرہویں پارے میں کہا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم مسئلے میں نرمی کرے یہ تجھے مار دینے میں نرم ہو جائیں گے لیکن میرے پیغمبر اگر ت نے مسئلہ توحید میں نرمی کی نا یہ تو مار دینے میں نرم ہو جائیں گے میں تجھے دگنا عذاب دینا شروع کر دوں اور یہ عذاب زندگی میں تک نہیں رہے گا مرنے کے بعد بھی یہ عذاب ہوتا ہے تو جو آج کے جلسے کا عنوان یہی جمعیت اشاط و توحید و سننا کا نسب الح یہی اور اسی پلیٹ فارم پہ ہمیں ہمارا شہر کھڑا کر کے گیا تھا اور آج دارالعلوم تعلیم القرآن اور دارالعلوم کے انتظامیہ کے لوگ اور ان کے صاحب دادا صاحب دادے اور مدرسے کے منتظمہ کے لوگ جو ہیں وہ اسی مشن پہ اللہ کے فضل و کرم سے آج تک قائم ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ تک قائم رہیں گے انشاءاللہ یہی وہ مسئلہ ہے یہی وہ مسئلہ ہے کہ جس نے مان لیا جس نے تسلیم کر لیا اس کو جتنی بھی تکلیفیں دی گئیں یہ مسئلہ اس کے دل سے کبھی نکلا مائی. نہیں میٹھا اتنا مزیدار اتنا کہ ماننے والوں کو تبتے ہوئے کولوں پہ لٹا دیا گیا اس کی چربی نے پگل پگل کے کولوں کو راک بنا دیا اس کو مکے کی نکیل دار زمین پہ گھسیٹا گیا اس کے رقموں پہ نمک ملا پانی چھڑکا گیا دوسرے دن پھر اسے چپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا اور پوچھا گیا پھر بھی اس کا نام لوگے اور اس نے مسکرا کے کہا اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے آج تک آیا ہی نہیں زین میں آیا یا نہیں آیا اور آیا ذہن میں کہ نہیں آیا اللہ اقبال کہتا ہے چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا تھبئی سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا کو مانی یہ جنتی نہ میرے اللہ نہ یا تو انہیں بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیجنا یا مجھے بھی ان کے ساتھ جنت میں بھیج جانا بھیجا انہیں بچارا کتنے وہ ناچ پڑا کرتے تھے اصا یا محمد کہنا ہے تھے انہیں نجدیاں سردیاں تو ہمارے شیخ ال قرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہاں ہاں تم نے آگے جا کے جو جلنا ہے تے سڑن کی بڑی مدت پہ اگے تم نے آگے جا کے جلنا ہے تم میری طرف توجہ کریں گے آپ مولانا تو سٹیج پہ ہی گے ہاں جی میں کیا رب کر رہا تھا کہ مشرقی مکہ خالق مالک رازق موہی ممیت مدبر اولاد دینے والا بارش برسانے والا کس کو سمجھتے تھے بولیے بولیے کس کو سمجھتے تھے آمد. اللہ کو وہ کیا کہتے تھے کہ مدبیر کون ہے آمد. بولیے وہ کیا کہتے تھے کہ مدبیر کون ہے آمد. اور انہوں نے کیا کہا کہ مدبر کون ہے شاہ ابد القادر جی تو اس کا نام نہیں کہ اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ اولاد دیتا ہے اس کا نام تو نہیں ہے توحید تو شروع ہی نفی سے ہوتی ہے اللہ افتدار کرتی ہیں لا الہ اللہ نانا اللہ بعد میں پہلے کیا ہے لا کلمہ لا کیسے لا ہے اللہ الہ ہے محمد اس کے رسول ہیں یہ ہے کلمہ اللہ کو معبود مانو نہ فرمایا یہ بعد میں دیکھا جائے گا پہلے اس بات کا اقرار کرو لا الہ لا الہ کوئی نبی اللہ نہیں کہاں سے لاؤں شیخ القرآن کی آواز جب لا الہ الا اللہ کا بجد آ ذکر کرتا تھا میرا شیخ اور پھر اس کا ترجمہ کرتا تھا سبحان اللہ لا الہ کوئی نبی الا نہیں کوئی ولی الہ نہیں کوئی فرشتہ علا نہیں حضرت حسین اللہ نہیں حضرت علی الہ نہیں لا الہ مشکل کشاد کوئی نہیں ذرا کہیے آئے ذرا بجٹ گونجائے مشکل کشاد دارالون تعلیم القرآن کا سٹیج ہے ذرا جم کے کہیے لا لاحا مشکل کشاہ حاجت روا حاضر ناظر عالم الغیب نفان نفع کا مالک لا علاح دستہ کوئی نہیں گنج بخش کوئی نہیں دستگیر کوئی نہیں گریب نواز کوئی نہیں جولیاں بھرنے والا کوئی نہیں کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں گریب نواز کوئی نہیں لائق کوئی نہیں سجدے کے لائق کوئی نہیں رکوع کے لائق کوئی نہیں پکار سننے والا کوئی نہیں اللہ مگر ہے تو صرف ہے یہ پیغام ہے یہ پیغام ہے توحید وسلم یہ پیغام ہے دارالعلوم کا یہ پیغام ہے جبھی یتیشا توحید و اللہ کا اور آج پرستو برستوں مردوں کی آمدنیاں کھانے والوں اور اپنے والد کی ہڈیاں بیچ کر کھانے والوں اور قبروں کو ہونکو نام جو قبروں کی عبادت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائے کھنم پتھر کے اور پاکستان کے قبر پرستو غلام اللہ کے شادی تمہارے لیے بہت کا پیغام ہے ہم تمہارے لیے موت کا پیغام ہے انشاءاللہ جب تک شرک اس ملک سے مٹ نہیں جاتا نکلو شیخ القرآن کے شاگردوں نکلو سید انیت اللہ شاہ کے مریدو سر پہ کفن باندھ کے نکلو اور اس وقت تصبرتے چلے جاؤ جب تک قبر پرست چھوڑ نہیں جاتے جب تک چھوڑ نہیں جاتے یہ پیغام ہے یہ پیغام ہے جمیت اشاط تو توحید وس کا یہ مشن ہے غلام اللہ خان کا اور یہی پیغام ہے دارالعلوم تعلیم القرآن کا اللہ تعالی ہمیں اس پر قیامت تک قائم رکھے محمد <سلام> رسولو صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وسلم ہم نے تو اس سے پہلے مرد ہی بھیجے ہم ان کی طرف وہی بھی بھیجتے علم والوں سے پوچھ لو اگر تم کو پتا نہیں سبہان کربلی العزت ما یسفون وسلام سلیم الحمد للہ بلادین حضرات کہا گیا ہے کہ مفصل بیان ہوگا لیکن اصل کی نماز کا وقت ہو چکا ہے تو وقت سارا ختم ہو جانے کے بعد مفصل بیان کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے علاوہ جس موضوع پر خطاب کا مجھے کہا گیا ہے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے کچھ وقت چاہیے اور وقت نہ ہو تو اس مسئلے کا سمجھانا دشوار اور مشکل ہو جاتا ہے باہر کیف بات دراصل یہ ہے کہ چونکہ میرا علاقہ اس درسگاہ گاہ دار العلوم تعلیم اور قرآن کے ساتھ ایک مدت مدید سے ہے اس وقت سے کر کے حاضری کی اس, وہ سعادت سمجھا کرتا ہوں اور حاضر ہو جایا کرتا ہوں مجھے چند عام فام باتیں ہی اب آپ سے کرنی ہیں شاید کوئی بات کسی آدمی کے زیر میں آ جائے اور بات کو سمجھ سکے ہمارے اس موجودہ دور میں بہت سارے خیالات اور بعض اوقات کئی ایسے خیالات جن کو نیکی کا رنگ دے کر پھیلایا جاتا ہے اور حقیقت میں وہ صحیح بات نہیں ہوتی اور لوگ کچھ کلمات سے متاثر ہو جاتے ہیں اس واسطے مجھے چند باتیں سمجھانی ہیں مثلا ہر مسلمان یہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ مسلمان کے لیے مشعل راہ سب سے پہلے پرانی مجید ہے پرانی مجید کے بعد دوسرے نمبر پر مسلمان کے لیے مشعل راہ سنت نبویہ علی صاحب یا و تسلیمات ہے کوئی مسلمان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ جو آدمی سنت نبویہ کو اختیار نہ کرے اور پھر وہ یہ سمجھے کہ میں صحیح مسلمان ہو سکتا ہوں یہ بات نہیں ہو سکتی لیکن سنت نبویہ اعلیٰ صاحب اسلوال تسلیمات پر عمل کرنے کے لیے بعض لوگ ایک بات کہا کرتے ہیں حالانکہ اس بات کی قتل کوئی حقیقت نہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر صحیح بخاری کے اندر کوئی حدیث آ جائے تو پھر وہ تو سنت نبویہ ثابت ہو جائے گی اور اگر حدیث بخاری یا بخاری شریف کے اندر نہ آئے تو اس کا سنت نبویہ ثابت ہونا مشکل ہو جائے گا اور دشوار ہو جائے گا حالانکہ میں ایک دو باتیں ابتا ہوں یہاں عال علم طبقہ بیٹھا ہے نکاح کرتے وقت آپ کو پتہ ہے کہ خطبہ دینا ہوتا ہے اور خطبے کے بعد ایجاد و قبول ہوگا نکاح کا خطبہ سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ ٹھیک ہے یہ بات لیکن نکاح کا خطبہ ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی صرف بخاری نہیں بلکہ مسلم کو بھی اٹھا کر دیکھ لے اور وہ حدیث تلاش کرنا چاہے تو حدیث اس کو نہیں ملے گی تو آج سمجھ لیے کہ نکاح کا جو خطبہ ہے اس کو سنت سابت کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی بخاری چھوڑ مسلم کو بھی اٹھا لے اور صحیح حدیث پیش کرنا چاہے تو اس کو وہ حدیث نہیں ملے گی لیکن اس کے باوجود سارا جہان کہے گا کہ نکاح کے وقت خطبہ دینا کیا ہے سنت ہے تو لہذا یہ بات صحیح نہیں کہ اگر صحیح بخاری سے کوئی بات ثابت ہو تو وہ سنت نبویہ ہے اور اگر صحیح بخاری سے کوئی بات ثابت نہ ہو تو وہ سنت نبویہ نہیں اس سلسلے میں میں ایک مزید گزارش کرتا ہوں یہ جو امام کا بلند آواز سے امین کہنا یا مقتدیوں کا بلند آواز سے امین کہنا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت نبویہ ہے حضرت امام بخاری راہمہ اللہ نے ترجمہ قائم کیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ امام کو بھی آمین بلند آواز سے کہنا چاہیے اور دوسرا ترجمہ قائم کیا کہ مقتدی کو بھی بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے دو باب ان میں باندھے امام کا بلند آواز سے آمین کہنا اور مقتدی کا بلند آواز سے آمین کہنا یہ دونوں باب قائم کیے اور امام بخاری راہ مول نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں جیسے احادیث سیاح کا مجموعہ امت کے سامنے پیش کیا ہے اسی طریقے سے نے اپنا مسلک بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے ان کا مسلک ہے کہ امام بھی آمین جارن کہے اور مقتدی بھی آمین جارن کہے لیکن اس کے باوجود کوئی سری حدیث امام کے آمین جارن کہنے کی اور مقتدی کے آمین جارن کہنے کی پیش نہیں کر سکے بات سمجھ لی ہے نہ امام کے جارن آمین کہنے کی حدیث پیش کر سکے ہیں اور نہ مقتدی کے جارن آمین کہنے کی حدیث پیش کر سکے ہیں تو حدیث نہیں پیش کر سکے دباؤ کہ یہ ہے امام بھی آمین جارن کہے اور مقتدی بھی آمین جارن کہے تو جس وقت ایک آدمی ایک بات ثابت کرنا چاہے ایک دب ثابت کرنا چاہے اور صدی حدیث پیش نہ کر سکے تو ظاہر ثابت ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس معاملے کے اندر حدیث پیش کرنے سے آجد آ گیا رفائی دین نہ کرنا اس کا امام بخار نے باب کوئی قائم کیا جب رفائی دین نہ کرنے کا رکو سجدے میں امام بخار نے باب قائم ہی نہیں کیا انہیں حدیث لانی کو نہیں تھی کو بلند آواز کہنے کا باب قائم کر کے سری حدیث پیش نہیں کر سکے اور رفائی دین نہ کرنے کے بارے میں انہوں نے باب قائم کیے ہی نہیں جب با بھی قائم نہیں کیا نہ ان کا یہ مسلک ہے اس واضح کر کے اگر بخاری کے اندر رفا ادہ نہ کرنے کی حدیث نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ رفا ادہ نہ کرنا یہ سنت نبویہ نہیں ہے اس سلسلے میں بعض لوگ بڑا مبالغے سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں اتنی حدیثیں ہیں اشرا مبشرہ کا یہ کہنا ہے وغیرہ زالے کا میں صرف تھوڑے سے وقت میں بات سمجھانے کے لیے ایک دو باتیں عرض کیے دیتے شاید آپ کے ذہن میں بات آ جائے سمجھ جاؤ رفائی دین یہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے کہ نہیں اگر مقتدی یا امام رفا دین کرے تو باقی لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے تو رفا دین کا مسئلہ سابت کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے رام رضواندہ الحمعین اور تابعین ان کا عمل کیا ہے اگر ان کا عمل زیادہ کا رفا دین کرنا ہے تو پھر رفا دین کرنا بہتر ہو جائے گا اور اگر زیادہ کا عمل رفا دین نہ کرنا ہو تو پھر رفا دین نہ کرنا کیا ہوگا بہتر ہوگا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا یہ دیکھنے کی بات نہیں پتا ہے کوئی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا کسی کو کوئی پتا نہیں ہوتا فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ثابت کرنا یا اس کی تر کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کی طرف جانے کی ضرورت ہے رفا دین کے مسئلے کے لیے آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ رفا دین ہو رہا ہے یا کہ نہیں ہو رہا ہے. اب میں ایک تابعی کا نام پیش کرتا ہوں جس کا نام ہے قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ تعالی حضرت امام احمد ابن حمبر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ قیس بن ابی حازم خیر ال سارے تابعین میں سے بہتر ہے یہ کیس ب نبی حاضم خیر الطابین سارے تابعین میں سے کیا ہے بہتر ہے ایک بات یہ کہنے والے کون ہیں حضرت امام احمد بن حنبل راہ ما دوسری بات تابعین میں سے فرد واحد ہے قیس بن نبی حاضم جس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دس صحابہ جن کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی مشارت دی ان کو دیکھنے کا شرف صرف ایک اس کو حاصل ہوا ہے اور کسی تابع کو یہ شرف واصل نہیں ہوا کہ اس نے پورے اشرف بشرا کی زیارت کی ہو صرف قیس بن نبی ہاضم کو یہ شرف واصل ہوا سبب اس کا یہ بنا کہ یہ قیس بن نبی ہاضم سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا تو یہ مدینہ منورہ پہنچا اتفاق ایسا ہوا کہ صحابہ کرام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن سے فارغ ہو چکے تھے سمجھی بات جب صحابہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے اس وقت یہ قیس بن نبی حاضم مدینہ منورہ پہنچا ہے وہاں حضرت البر صدیق بھی ہیں عمر فاروق بھی ہیں عثمان غنی بھی ہیں طلحہ بھی ہیں زبیر بھی ہیں حضرت علی بھی ہیں سعد بھی ہیں سعید بھی ہیں عبد الرحمان بن عوف بھی ہیں سب کی زیارت کرنا اس کو نصیب ہو گیا اور سینکڑوں نہیں ہزاروں صحابہ وہاں موجود ہیں ان کی زیارت اس کو نصیب ہو گئی یہ شرف کسی اور تابی کو حاصل ہو, نہیں ہو سکا بات سمجھ لی ہے یہ قیس بن نبی حاضم وہ شخص ہے صحیح بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قیس بن بنبی حاضم حج کے سفر میں حضرت و بکرے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم سفر رہا ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے ربی الاول میں حج ہوتا ہے ذو الحجہ میں یا تو یہ کہو کہ ربیع الاول میں جب یہ آیا تو پھر ظلحجہ تک ذلقادہ تک یہ مدینہ منورہ میں ٹھہرا اور اگر یہ نہ کہو یہ کہو کہ دوبارہ آیا ذلقادہ اور زلحجہ میں اور سفر کیا تو باہر قید صحیح بخاری کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پورے سفر میں یہ بکر صدیق کے ساتھ شریک رہا ہے اب یہ کیش پہ نبی حازم اس نے حضرت و بکر صدیق کو رفای دین کرتے اگر دیکھا ہوتا تو یہ رفائی کرتا اگر اسے رفائی دہن نہ کرتے دیکھا ہوتا رفائی دہین نہ کرتا حضرت عمر کے بارے میں حضرت علی کے بارے میں حضرت عثمان کے, کے بارے میں تو اس کیس بنبی حازم کا عمل ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ رفائی دہن نہیں کرتا تھا بات سمجھ لیا ہے یہ کیس بنبی حاضم رفائی دین اور نہیں کرتا تھا اشرا مبشرہ کی زیارت کرنے والا سینکڑوں نہیں ہزاروں صاحبہ کی زیارت کرنے والا یہ روائی دین نہیں کرتا جو رفائی دین آنکھوں سے نظر آتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اکثریت صحابہ کی وہ نظر آئی جو روائی دین کرنے والے نہ تھے اگر اکثریت ان کی ہوتی جو روائی دین کرنے والے تھے یا اشرا مبشرہ کی اکثریت روائی دین کرنے والوں کی ہوتی تو یہ لازمن روائی دین کرتا لیکن جب یہ روائی دین نہیں کرتا تو ثابت ہو گیا کہ صحابہ کی اکثریت روائی دہان کرنے والوں کی نہ تھی. اب ایک چیز ہے تواتر سے ثابت دوسری طرف اگر کوئی آدمی کہہ کہتے کہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ بخاری نے جب ایک ترجمہ قائم کیا ہو اس کو ثابت کرنے کے لیے خانخواہ وہ حدیث لائیں گے کبھی وہ حدیث پیش کرنے میں آجز آ جاتے ہیں اور کبھی وہ حدیث لے آتے ہیں لیکن ایک چیز جس کا تعلق ہے دیکھنے کے ساتھ رویت کے ساتھ اس کو دیکھنا ہے کہ تعامل صحابہ کرام کا کیا ہے ایک کا نام میں نے لے لی ایک دوسرا بھی سوڑ لو حضرت امام شاہ بھی راہ ملا یہ کیس بن نبی ہاضم کے درجے کے تو نہیں ہو سکتے لیکن شاہ بھی امام شاہ بھی وہ ہیں جنہوں نے ستر بدری صحابہ کی زیارت کی ہے سمجھی بات تین سو تیرہ میں سے ستر بدری صحابہ کی اس نے کیا کی زیارت کی ہے تو جس شخص نے ستر بدری صحابہ کی زیارت کی ہے اس کے بارے میں آپ خود اندازہ کر سکتے ہو گے کہ اس نے اور کتنے صحابہ کی زیارت کی ہوگی اور یہ امام شاہی راہ اللہ یہ بھی رفا دین کرنے والے نہ تھے تو انہوں نے اب کتنے سارے صحابہ کی زیارت کی ہے اگر ان کی اکثریت کو اس نے دیکھا ہوتا رف دین کرنے والا تو ظاہر بات ہے کہ یہ رفا دین کرتا لیکن اس نے دیکھا کہ اکثریت رفائی دین کرنے والوں کی نتی اس واسطے اس نے رفا دین نہیں کیا تو باہر کیف جو کام تامور سے ثابت ہوتا ہے اس کو تعامل کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ تعامل صحابہ کیا ہے تعامل تعبین کا کیا ہے ایک مسئلہ میں نے بیان کر دیا دوسرا مسئلہ بھی اسی طریقے سے عام فام انداز میں مختصر لفظوں میں ہمارا مذہب ہے ہنفیوں کا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتح پڑھنا لازم ہو نہیں بعض لوگوں کا مذہب ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتح پڑھنا لازم ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب بندہ پہلے دن کلمہ پڑے مسلمان ہو تو سب سے پہلی کون سی چیز اس پر لازم ہوتی ہے کیوں بھائی نماز لازم ہو جاتی ہے نا تو اگر کوئی آدمی ساڑھے بارہ بجے لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو اب نماز اس پر لازم ہو گئی نا اور اگر فر کر وہ آدمی ہے ساٹھ پینسٹھ سال کی عمر کا تو سورہ فاتحہ یاد کرنے میں اس کو شاید کتنے سارے دن لگ جائیں ٹھیک ہے کہ نہیں لگ جائیں گے نا کئی سارے دن اب نماز پڑھنی لازم ہے دعوی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہو ہوگی نہیں اب یہ بیچارہ کیا کرے اور بعض افراد تو ایسے بھی مل جائیں گے جو کہ سال سال کوشش کرنے کے بعد جا کر سورج فاتح پر مشکل یاد کر سکیں گے اب اگر وہ حلفیت کو اختیار کرے امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے سمجھی بات صرف اس کے ذمے اللہ اکبر کہنا لازم ہے اور بس سمجھی بات اور کوئی شاعر اس کے اوپر لازم نہیں وضو کرتے دیکھ رہے لوگوں کو کہ وضو کس طرح کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے سبحان ربی العظیم کہنا بھی لازم نہیں سبحان ربیت اعلیٰ کہنا بھی لازمہ نہیں اتاہ ہی یاد اندازہ ہے وہ پڑھنا بھی فرض نہیں بات سمجھ لیجیے امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے جس وقت امام دول جان سلام پھیرے یہ منہ ادھر اور ادھر کر لے سمجھی بات اس آدمی کی نماز ہو جائے گی تو اگر وہ آدمی مسلمان ہونے کے بعد یہ مطلب اختیار کرے کہ امام کے پیچھے سورج فاتح پڑنا لازم نہیں تو وہ نمازیں پہلے دینی شروع کر دے گا سمجھیے بات لیکن اگر وہ آدمی یہ اس کو موقف پڑھایا جائے کہ جب تک وہ سورج فاتح امام کے پیچھے نہیں پڑے گا تیری نماز نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ اس آدمی کی کتنی ساری نمازیں ضائع ہو جائے گی تو کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ شریعت ایسا حکم دے سکتی ہے کہ جس حکم کے اوپر عمل کرنا ہر بندے کے لیے آسان نہ ہو ظاہر بات ہے کہ شریعت ایسا حکم ہو نہیں دے سکتی لا نفصلی اللہ وسا اللہ کسی نفس کو اگر تکلیف دیتے ہیں تو اتنی جتنا کسی سے ہو سکتا ہے اور جو کسی سے نہیں ہو سکتا اس کا خدا بند کریم کسی کو مکلف کرتے ہی نہیں لہٰذا اللہ کی طرف سے یا پیغمبر کی طرف سے مقتدی پر سورہ فاتح کا پڑھنا لازم نہیں کیا گیا واہ رب العالمین نو سر وقت میں دو مسئلے میں نے بھی آن کر اور میں اکرام جی تقاریر کے کیسٹ خریدنے کے لیے پتہ یاد رکھے سرحد کیسٹ ہاؤس مین روڈ بسم فروائی راہل الرحیم <تصفح> اللهم ربنا ولك الحمد الله هو خلق كل ما